بسم بس الرحمن الرحیم اللّہ صلی اللہ علیہ محمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ متحسین مجمہ خران کرمی دانشین خران گرمی و تمام سامن سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتافت میں سے جو ہے باب نمبر چھیالیس بابلاوقوس وقوف و صدقات میں سے جو ہے آج درس نمبر تین آولوں کے مبارکاموں تک پہنچا رہا ہوں اور پیش نمبر تین سو اٹھتیس ہے کتاب فکر احمد باجاز کا دوسرا ایڈیشن اس میں جو ہے کل آپ کو یہ بتایا لوگوں پر وقف کرنا صحیح ہے وہ کون سی چیز وقف کرنا صحیح ہے اور کن لوگوں پر وقف کرنا حرام ہے وہ پورا پھر آولوں کو بتا دیا ابھی آگے فرماتے ہیں ہمن وقف الاغز نمبر تین ہاں جی پیج نمبر تین دو ہر کا جو ہے دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے تو ہمن وقف جو شکاذ وقف کرے فقراء فقرہ پر وقف کرے بولا میں نے ہم اپنے اس مال کو فقرا پر وقف کیا ہے تو ایک تو فقیر ہے جو فقیر مسکن غریب کے معنی میں ہاں جی تاہم دس لوگ کے معنی میں ایک فقرا جو ہے خاص اصطلاح ہے ترکت میں ہاں جی درکت میں فکرا کا اپنا الگ ایک مانا مخوم ہے تو شیت اس لحاظ سے تشریح کریں فل وقف الفقرائے اگر کوئی شاخ فقرا پر وقف کرے توفیل تو یم بغے توفیل لازمی ہے یوم زر این یمی زلفقرا من المتا تو وہ فکرا جو ایام مت اللہ والے درویش ہیں جی تو وہ مراد ہے یعنی یہ مالی طور پر بھی کمزور ہے غریب ہے لین اللہ والا ہیں ترقات کے اعلیٰ منازل پر پہنچے ہوئے معرفت کے اعلیٰ منازل پر پہنچے ہوئے دنیا کو تلا دیا ہوا لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت و بندگی اور معرفت میں غرق لوگ ہوتے ہیں تو یہاں ہیں اگر وقف کریں فقرہ پر تو لازمی ہیں یم بق عندمہ یمیز الفقرا یہ کہ وہ وقف کرنے والا تمیز کریں حقیقی فقرہ کو من المبتا دیتے بٹھتی لوگوں سے کیونکہ جو ہے کچھ لوگ ان اولیاء اللہ کی لباس پہن کے بیٹھتے ہیں اندر سے وہ طرح طرح کی بتاتی کاموں کا شکار ہوتا ہے تو وہ حقیقی فقرا نہیں ہے صرف لباس ان کا پہنا ہوا ہے کردار ان سے کو سندور ہے اس لیے شامر کا سے فرماتے ہیں اگر کوئی فقرا پر وقف کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ تمیز کریں حقیق کی فکرا کو بتاتی لوگوں سے تو حقیقی فقرا کون لوگ ہیں وہ ہم واقعی فقرا اولاء اللہ, اللہ کے ولی لوگ ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کے قریب ترین بندہ ہوتے ہیں العامل بھی شریعت ان کی خاص خرصیت یہ ہے کہ وہ شریعت کے سو فیصد عمل کرنے والے ہوتے ہیں عامل عامل ان کے جمع وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں شریعت کے وہ شریعت تھے جنہیں نماز روزہ حج تمام اسلامی احکامات واجبات محرمات ہر چیز پر سختی سے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ حقیقی حکر اور شریعت پر سب عمل کرنے کے ساتھ ساتھ المجاہدون فی فرطریکہ دے اور مطرقت کے راستوں میں اللہ کے مزید معرفت کے حصول میں اللہ کی مزید عبادت و بندگی میں شب و روز کوشش کرنے والے ہوتے ہیں مجاہدوں مجاہدہ کرنے والے کوشش کرنے سے طریقہ کے راستوں میں یعنی اللہ سے مزید اللہ کی مزید تعالی سے اعلیٰ معروفت کے مقامات پر پہنچنے کے اور جو عبادتوں کو خالص سے خالص تر کرنے میں وہ لوگ مجاہدہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کوشش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں العالفن بالحقیقت وہ حقیقت کے وہ معروفت رہنے والے ہوتے ہیں تو حقیقت الحقائق اللہ تعالی ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالی کی جو ہے حقیقی معنی میں معرفت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں عارفون معرفت رہنے والے ہیں حقیقت کا بالحقیقت حقیقت کا معرفت رہنے والا تو حقیقتوں میں سب سے حقیصل حقیقت حقیقت الحق اللہ تعالیٰ ہی ذات کی, کی معرفت اس کے صفات کی معرفت ہے تو یہ اولیاء اللہ جو ہے مجاہدے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے حقیقی معرفت حاصل ہونے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ عارف حقیقتوں کو پیچانے والی حقیقتوں میں سب سے اعلیٰ اللہ کے کا محکمہ معرفت رکھنے والے لوگ ہیں المستغرقون اور وہ ہمیشہ غرب رکھتے ہیں فی الحال یعنی اچھی اچھی نورانی حالتوں میں ہاں جی کبھی ان پر جو ہے حوق کی حالت میں رہتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ سے امید کی حالت میں رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے عرب کی آج اچھی حالتوں میں وہ لوگ گزارتے ہیں میں وہ لوگ غاز رہتے ہیں اچھے اچھے نورانی حالتوں میں الموسفوں بھی صفات الکمال اور یہ لوگ متصف ہوتے ہیں صفات الکمال آئیں اچھے اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ کمل کمالات سے متصف ہوتے ہیں مثلا وہ صحافت کے اعلیٰ درجے پر خواہش ہوتے ہیں شجاعت کے اعلیٰ اندرجے پر خواہش ہوتے ہیں لطف کرم اخرگزر بخش آئیں گے ان تمام جو ہے صلاح الرحم انسانیت دوستی اللہ سے محبت اللہ کے بندوں سے محبت ہاں جی ان تمام چیزوں میں وہ جو ہے بھی اچھے اوصاف ہیں صفات کمالی ہیں جو انسان کے لیے کمال شمار ہوتے ہیں اس ان کے اچھے سے اچھے صفحات سے صفات کمالی سے وہ متصف لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ اچھے صفات متصف ہوتے ہیں اور اچھے اخلاقیات سے متصف ہوتے ہیں برے کردار سے وہ کوس دور رہنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں حقیقی جو فقرا ہے یہ لوگ ہیں ان کو پتہ کر کے پھر ان کو دے دیں یہ تو فقرا ہو گیا بولواقف حال المسر اگر کوئی شاد کے تو وقف کریں مسلمانوں پر بولے میرے یہ کھیت یہ باغ یہ مسن دکان یہ گھر وہ جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف ہے بولیں تو پھر اس کو کن کو دیں گے کن لوگوں کو اس میں حصہ ہوگا قرمات ان شرابات تو اس وقف کو پھیرایا جائے گا من ان تمام لوگوں کی طرح جو سلمتوجن علاقبلہ جو نماز پڑھتے ہیں رخ کر کے قبل کی طرح تو شاشر علیہ رحمہ کے نزدیک مسلمان ہر وشاز کو کہا جاتا ہے جو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں ایک بندہ ایک مسلم خانہ وقف کیا بولا یہ مسلمانہ خانہ مسلمانوں کے وقف ہے تو ہر مسلمان جو ہے سفر میں جاتے ہوئے اس مسافانے میں رہ سکتے ہیں اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اس طرح یا ایک ہسپتال کسی نے وقاف کیا بھائی یہ مسلمانوں کے لئے تو ہر مسلمان اس ہسپتال سے استفادہ کر سکتے ہیں اس طرح بولے وقف اور اگر کوئی شاید وقف کرے المعومن مومنوں پر وقف کریں تو شاشر علیہ رامہ کے نزدیک مومن کیسے کہتے ہیں تو آفرماد اگر کوئی وقف کرے مومنین پر تو آپ فرماتے ہیں ان سرحد تو پھر اس مال کو اس وقت شدہ مال کو پھیرایا جائے گا الازین ان لوگوں کی طرح ایشت نور قوائر جو گناہ نِ قبیرہ سے پرہیز کرتے ہیں جو بڑے بڑے جیسے قتل ہے غارت ہے جھوٹ ہے بہتان ہے شراب نویشی ہے قلع ہم گناہ کرنا تاریخ و سلاد ہونا ہاں جی تاریخ و سوم یہ ساری چیزیں جو گناہ نے قبرے میں ہاں جی قتل نفس ہے بے حیائی کے امور ہیں ان تمام گناہوں سے جو لوگ پرہیز کرتے ہیں اور اس طرح میں نے جیسے مثال کے طور پر پیش کیا ہیں تو جو لوگ گناہنے کا ویرے سے خود کو بچاتے ہیں شاخت کے نظر میں وہ لوگ جو ہے مومن ہیں اور ان کو دیا جائے اور گھر وقف ولاقبہ مومین پر وقف کریں ان سرحطول مال کو پھیلایا جائے گا لذن ان لوگوں کی طرح جو کا عیشتانکر جو گناہنے کا قبیرہ سے پرہیز کرتے ہیں قول شاشر کے اطلاع مومن جو ہیں وہ نہانے کا ویرا سے پرہیز کرنے والے لوگوں کو آپ مومن کہتے ہیں باقی فرماتے ہیں علم وقف اللع ہر کسی نے اپنی مال کو علماء پر وقف کرے بولے یہ میرا مال علماء کے لئے وقف ہے تو یہ کون سے علماء کو دیں گے فرماتے ہیں ان صرف جگہ اس مال کو کولماء ربانی یہ مال علماء ربانی کو دے دیں گے ان کی طرح ہرائیں گے یہ علمائے ربانی کون ساخر خود ان کی علامت بتا رہے ہیں ویسے علماء عالم کی جمع ہیں جاننے والا یا جاننے سے والے ضمرات جو انہیں ہر علم نہیں شریعت کے علوم ہیں دینی علوم ہیں کیونکہ ہمارے عرم علما دینی علم سے جاننے والوں کو علماء کہا جاتا ہے پھر حرماء ربانی ربانی منصوبہ رب ہے وہ علماء جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ تشریح کے ربانی کے مسلح تہذیب اور علماء ربانی ایسے علماء کو جا کہا جاتا ہے ربانی جو اللہ کے کما حق و معرفت رکھتے ہیں معرفت رہنے کی وجہ سے اللہ سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے ہاں اور ساتھ و وہ شہریت لنا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بھی وہ بہت زیادہ تربیت کی ان کے ہدایت کے ہدایت کے لیے وہ بہت زیادہ شب و روز ہوتے ہیں یعنی آج اللہ کی معلومت رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت میں معلت میں اللہ کے بندوں کے رہنمائی میں ان کی ہدایت میں بھی وہ شب روس رہتے ہیں تو لغت میں ربانی ایسے شاخ کہا جاتا ہے شدید الرب اللّہ تعالیٰ و شہدید الطرویہ الناصل یعنی تو ایسے علما اللّہ علیہ علماء حیکر نشا سے خود اس کے علامت یہ بتا رہے ہیں علماء ربانی سے کون ہیں اللہ یہ بولو کہ علامت ان کی نشانی یہ ہیں الحشیت من اللّہ اور اللہ سے وہ حیشیت رکھتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا ہیں اللہ سے ڈرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ اگر شریعت کے احکامات پر سوکھ عمل پیرا ہے وہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی قضاوت شریف فیصلہ لے تو رشوت نہیں کھاتا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کسی کے دباؤ میں نہیں آتا ہے کسی کے سمارش قبول نہیں کرتا ہے ہاں اور جو ہے وہ اللہ کے شریعت کے واجبات پر سختی سے عمل کرنے والا ہے محرمات سے سختی سے اجتناب کرنے والا ہے پھر مقروحات سے خود کو دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں مستعبات کو حتی الامکان بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے تو الحرشت من اللہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے دوسرا وہ تہارتوں وہ صاف طہارت اب اس طہارت میں جو ہے ظاہری طہارت بھی ہمیشہ قوبے پر رہتے ہیں ہمیشہ باوجو رہتے ہیں خود کو پاک و, و طیب رہتے ہیں اور ہر قسم کی گناہوں سے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں یہ بھی اس معنی کے اندر شامل ہے اور ساتھ یہ تہارت نسلی طور پر بھی وہ حلال زیادہ ہے وہ طہارت بھی اس معنی کے اندر شامل ہو سکتی ہے وہ ہر لحاظ سے پاک طاہ اس کا ظاہر بھی اس کا نسل بھی اس کا دل بھی ہر چیز پاک ہو ایسے شخص ہو ہمیں عالم ربانی کے دوسرے علامہ دی اس کے اندر طہارت ہوتے ہیں دوسرا وہ صاحب عبادت گزار بندہ ہوتا ہے تو عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت واجبات پر ساتھی سے عمل کرنا اور محرمات سے بچنا ہے یہ اصل العبادت ہے، عبادت کے بنیاد ہیں پھر اس کے بعد مستحبات نواحلات بھی اپنے حزب توفق مزا لاتے ہیں اس طرح کے عالم کو ایک علامت اس کی عبادت ہے اور, اور تیسری چوتھی علامت جو ہے ولاشتغال بالعلوم وہ ہمیشہ علم میں مصروف ہے علم کے حصول میں مصروف ہے مشغول لگتے ہیں خود کو علم کے ساتھ جنی شریعت کے علوم کو لوگوں تک پہنچانے میں لوگوں کو سکھانے میں لوگوں کی تعلیم و تربیت میں خود آگے سے مزید علم علم کو حصول بھی اس میں آتا ہے اور باقی کتابیں لکھ کر جو ہے علم علم سے وابستہ ہے ہاں اور تبلیغ کے طرح سے علم سے وابستہ ہے ہر ممکن ترقی سے خود کو شریعت کے علوم سے وابستہ رکھتے ہیں اور جو ہے شریعت کو اللہ کے دین کی نشر و اشارت میں ہر ممکن وہ شب و روز کوشان رکھتے ہیں تو ایسے شخص کو بولیں گے اشتغال بالعلوم علوم کے ساتھ جو ہے ہاں جی مشغول رہنا علم حصول علوم کے حاصل کرنے میں مشہور رہنا تو یہاں یعنی سے اشتغال ب میں حاصل کرنا اس میں صرف نہیں ہے بلکہ خود حاصل بھی کرتے جا رہے ہیں آگے لوگوں کو پہنچاتے بھی جا رہے ہیں اور پہنچانے کے مختلف ہیں کتابیں لکھ کر بھی پہنچاتے ہیں دس و تدریس کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں واض نصیحت کے ذریعے سے جاتے ہیں ہاں اور کتابیں لکھ کر بھی پہنچاتے ہیں یہ سب پہنچانے کے طریقوں میں آ سکتی ہے اور آخر پانچویں نشانیں آپ عالم ربانی کے یہ فرماتے ہیں ون علم یہ دور رہتے ہیں منقطع رہتے ہیں کنس ہے ان صحبت ظلمت والفرا معاشرے کے ظالم اور فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت میں رہنے سے وہ دور رہتے ہیں وہ منقطع رہتے ہیں وہ تعلقات نہیں رکھتے ہیں کن لوگوں سے انصحبت ظلمت ظالم اور فاسق و فاضل کی صحبت سے وہ منقطع رہتے ہیں ان کو اپنا دوست بنا کے نہیں رکھتے ہیں ہاں ان کے ہدایت کے لیے کوشش کرنا یہ نہیں ہے ہاں جی حفیق نے صحتی اللہ میں معروف کیا اس کے گھر میں جاتے ہیں اس کے دفتر میں جاتے ہیں وہ منع نہیں ہے ہم ان کو سے محبت کرنا ان سے دوستی کرنا جب کہ اس کا مقصد تبلیغ نہ ہو ایسا عالم نہیں ہوتا عالم ربانی تو یہ پانچ نشانی بتایا آگے فرماتے ہیں یہ بات ختم آ گئے وقع وقاف اعلی اگر کوئی شخص اپنے مال کو شیعہ کے لیے وقف کرے تو شاست کے نزیر شیعہ کون ہے آ ہیں ان صرف اس مال کو خرائے جائے گا علاماً ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ایک تسامہ تھاما ہو مضبوطی سے یہ سلسلہ الاولیاء المشدین اولیا المشدین تھی وہ اولیاء ان اولیاء کے سلسلے کو جو مرشد کے مقام پر پہنچا ہوا ہے جو ترکت میں سب سے مقام ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور یہ اولیاء مشرین متصلین اور ان کا باغہ سلسلہ ہے وہ ملا ہوا ہے متصل یدن وید ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتے ہوئے اللہ علیہ علیہ السلام علیہ السلام تک وہ سلسلہ پہنچی ہیں پھر علیہ السلام جو کہ سعید الاولیاء اولیہ علیہ السلام ولیم کے شاندار ومین ہو پھر علی علیہ السلام سے یہ سلسلہ علیہ محمد سعید المبیا محمد سعید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم تعلیٰ یہ سلسلہ پہنچتی ہے تو اضر شاست محمد نور نوروا شی نظر میں شیعہ ہیں جو طریقت کے سلسلے کو مانتے ہیں جیسے ہمارے سلسلہ ہانی ہے ہمارے مردہ پیر سے آگے جائیں یہ بات مام رضا پہنچے امام رضا سے آگے بار ماموں کی لڑی سے ملتے ہیں پھر آگے امام علیہ السلام پہ, پہ پہنچتے ہیں امام علی سے رسول اللہ کو پہنچتے ہیں تو شاست کے نشر ایسے اولیاء اللہ کے سلسلے کو ماننے والے کو اس کو شیعہ کہتے ہیں ہمارے عورت میں تو شیعہ دوسرے لوگوں کو ہوتے ہیں جو مشرق کی پیروی محسوس حقائق ہے لیکن ہماری شاست کے نظر میں شیعہ وہ لوگ ہیں جو طریقت کے صلاحثل کو مانتے ہیں ایسے سلسلے کو اولیاء اللہ کے ایسے مشتنا سلسلے کو جو یزن بیازن علیہ السلام تک پہنچتا ہے علیہ السلام سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے تو اس تاریخ کو سامنے رکھیں تو ہم نورواشی خود کو شیعہ بھی کہہ سکتے ہیں اماموں کو مانے سے امامیہ بھی کہہ سکتے ہیں تصوف کو ماننے سے صوفیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور نورواشی شادی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سے نورواشی بھی کہہ سکتے ہیں تو آج کے دس یہیں پر اتفاق کروں گا آگے انشاءاللہ شاء اللہ کے الگ